امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطباتِ عالیہ نحج البلاغہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر چھپن امیر علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں ہم مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو کر اپنے باپ بیٹوں بھائیوں اور چچاؤں کو قتل کرتے تھے اس سے ہمارا ایمان بڑھتا تھا اطاعت اور راہ حق کی پیروی میں اضافہ ہوتا تھا اور کرب و عالم کی سوزشوں پر صبر میں زیادتی ہوتی تھی اور دشمنوں سے جہاد کرنے کی کوششیں بڑھ جاتی تھیں جہاد کی صورت یہ تھی کہ ہم میں کا ایک شخص اور فوج دشمن کا کوئی سپاہی دونوں مردوں کی طرح آپس میں لڑتے پھرتے تھے اور جان لینے کے لیے ایک دوسرے پر چھپٹ پڑتے تھے کہ کون اپنے حریف کو موت کا پیالہ پلاتا ہے کبھی ہماری جیت ہوتی تھی اور کبھی ہمارے دشمن کی چنانچہ جب خداوند عالم نے ہماری نیتوں کی سچائی دیکھ لی تو اس نے ہمارے دشمنوں کو رسوا و زلیل کیا اور ہماری نصرت و نسرت فرمائی یہاں تک کہ اسلام سینا ٹیک کر اپنی جگہ پر جم گیا اور اپنی منزل پر برقرار ہو گیا حضرت علی اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ہم بھی تمہاری طرح کرتے تو نہ کبھی دین کا ستون گڑتا نہ ایمان کا تنا برکبار لاتا خدا کی قسم تم اپنے کیے کے بدلے میں دودھ کی بجائے خون دو گے اور آخر تمہیں ندامت و شرمندگی اٹھانا پڑے گا